پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا چنانچہ وہ ان میں پچاس کم ایک ہزار سال رہا پھر انہیں طوفان نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے أصحاب آية <للعالمين> پھر ہم نے اسے اور کشتی والوں کو نجات دی اور ہم نے اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے عظیم نشانی بنا دیا ابراہیم اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جب اس نے اپنے قوم سے کہا جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تم تو اللہ کے سوا بتوں ہی کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹ گھڑتے ہو بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے لہٰذا تم اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو اور تم اسی کی عبادت کرو اور تم اسی کا شکر کرو تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے و وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ اور اگر تم جھٹلاو تو تم سے پہلے کئی امتوں نے جھٹلایا ہے اور رسول کا کام تو صرف کھلا کھلا پہنچا دینا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی دعوت و تبلیغ کی عمر ہے ان کی پوری عمر کتنی تھی اس کی سراحت نہیں کی گئی بعض کہتے ہیں چالیس سال نبوت سے قبل اور ساٹھ سال طوفان کے بعد اس میں شامل کر لیا جائیں اور بھی کئی اقوال ہیں وہ اللہ علم و بصوب پھر حسیناً وسن کی جمع ہے جس طرح اسن صنم کی جمع ہے دونوں کے معنی بت کے ہیں بعض کہتے ہیں صنم سونے چاندی پیتل اور پتھر کی مورت کو اور وصَََََََََََََ مورت کو بھی اور چونے پتھر وغیرہ کے بنے ہوئے آستانوں کو بھی کہتے ہیں تخلقون افکا کی معنی ہے تکذبون کذبا جیسا کہ كہ متن كے ترجمے سے واضح ہے دوسرے معنی ہيں تاملون ہے وطن ہيتون ليلف مطلب جھوٹے مقصد کے لیے انہیں تم بناتے اور گھڑتے ہو مفہوم کے اعتبار سے دونوں ہی معنی صحیح ہیں یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہوئے ہیں جو سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع اپنے دل سے ہی تم نے انہیں گھڑ لیا ہے کوئی دلیل تو ان کی صداقت کی تمہارے پاس نہیں ہے یا یہ بت تو وہ ہیں جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور گھڑتے ہو اور جب ان کی ایک خاص شکل و صورت بن جاتی ہے تو تم سمجھتے ہو کہ اب ان میں خدائی اختیارات آ گئے ہیں اور ان سے تم امیدیں وابستہ کر کے انہیں حاجت روا اور مشکل کشا باور کر لیتے ہو پھر یعنی جب یہ بات یعنی جب بت تمہاری روزی کے اسباب و وسائل میں سے بھی یعنی جب یہ بت تمہاری روزی کے اسباب و وسائل میں سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں نہ بارش برسا سکتے ہیں نہ بارش برسا سکتے ہیں نہ زمین میں درخت اگا سکتے ہیں نہ سورج کی حرارت پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں وہ صلاحیتیں دے سکتے ہیں جنہیں برو کار لا کر تم قدرت کی ان چیزوں سے فیض یاب ہوتے ہو تو پھر تم روزی اللہ ہی سے طلب کرو اسی کی عبادت اور اسی کی شکر گزاری کرو پھر یعنی مر کر اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر جب اسی کی طرف لوٹنا ہے اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو پھر اس کا در چھوڑ کر دوسروں کے در پر اپنی جبین نیاز کیوں جھکاتے ہو اس کی بجائے دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو اور دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا کیوں سمجھتے ہو پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول بھی ہو سکتا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جس میں اہل مکہ سے خطاب ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے پہلی امتیں بھی رسولوں کو جھٹلاتی اور اس کا نتیجہ بھی وہی اور اس کا نتیجہ بھی وہ ہلاکت اور تباہی کی صورت میں بھگتتی رہی ہیں پھر اس لیے آپ بھی تبلیغ کا کام کرتے رہیے اس سے کوئی راہ یاب ہوتا ہے یا نہیں اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں نہ آپ سے اس کی بابت پوچھا ہی جائے گا کیونکہ ہدایت دینا نہ دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے جو اپنی سنت کے مطابق جس میں ہدایت کی طلب صادق دیکھتا ہے اس کو ہدایت سے نواز دیتا ہے دوسروں کو زلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اولم يرون كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير کیا انہوں نے نہ دیکھا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ مخلوق کو پہلی بار کیسے پیدا کرتا ہے پھر وہ اسے لوٹائے گا بلا شبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے قُل سیروا فی الاض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو اس نے مخلوق پہلی بار کیسے پیدا کی پھر اللہ ہی اسے دوسرے بار پھر اللہ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا بلا شبہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے وعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه و جسے چاہے عذاب دے گا اور جس پر چاہے رحم کرے گا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء سین اور تم اللہ کو نہ زمین میں آجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور اور نہ کوئی مددگار وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَائِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں اور انہی کے لئے دردناک عذاب ہے پھر ابراہیم کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو پھر اللہ نے اس آگ سے پھر اللہ نے اسے آگ سے نجات دی بے شک اس میں ایمان لانے والوں یا ایمان والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف توحید و رسالت کے اس بات کے بعد یہاں سے معاد مطلب آخرت کا اس بات کیا جا رہا ہے جس کا کفار انکار کرتے تھے فرمایا پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جب تمہارا سرے سے وجود ہی نہیں تھا پھر تم دیکھنے سننے اور سمجھنے والے بن گئے اور پھر جب تم مر کر تم مٹی میں مل جاؤ گے بظاہر تمہارا نام و نشان تک نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا پھر یعنی یہ بات چاہے تمہیں کتنی ہی مشکل لگے اللہ کے لیے بالکل آسان ہے پھر یعنی آفات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں دیکھو اور زمین پر غور کرو کس طرح اسے بچھایا اس میں پہاڑ وادیاں نہریں اور سمندر بنائے اسی سے انواع اقسام کی روزیاں اور پھل پیدا کیے کیا یہ سب اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ انہیں بنایا گیا ہے اور ان کا کوئی بنانے والا ہے پھر یعنی وہی اصل حاکم اور متصرف ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تاہم اس کا عذاب یا رحمت یوں ہی ٹپ نہیں ہوگی بلکہ ان اصولوں کے مطابق ہوگی جو اس نے اس کے لئے طے کر رکھی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں عام ہے جس سے کافر اور مومن منافق اور مخلص اور نیک اور بد سب یکساں طور پر مستفیض ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دنیا کے وسائل آسائشیں اور مال و دولت عطا کر رہا ہے یہ رحمت الٰہی کی وہ وسعت ہے جسے جس اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا اور رحمتیں الشر عراف آیت نمبر ایک سو چھپن میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے لیکن آخرت چونکہ دارالجذا ہے انسان نے دنیا کی کھیتی میں جو کچھ بویا ہوگا اسی کی فصل اسے وہاں کاٹنی ہوگی جیسے عمل کیے ہوں گے اس کی جزا بھی ویسے ہی ملے گی اللہ کی بارگاہ میں بے لاگ فیصلے ہوں گے دنیا کی طرح اگر آخرت میں بھی نیک و بد کے ساتھ یکساں سلوک ہو اور مومن و کافر دونوں ہی رحمت الہی کے مستحق قرار پائیں تو اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پر حرف آتا ہے دوسرے قیامت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے قیامت کا دن تو اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہاں نیکوں کو ان کی نیکیوں کے سلے میں جنت اور بدوں کو ان کی بدیوں کی جزا میں جہنم دی جائے اس لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی جسے یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ آخرت اور معاد کے ہی منکر ہوں گے وہ میری رحمت سے نا امید ہوں گے یعنی ان کے حصے میں رحمت الہی نہیں آئے گی سورہ عراف میں اس کو ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے سر آراف آیت نمبر ایک سو چھپن میں یہ رحمت آخرت میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو متقی زکوٰوٰۃ ادا کرنے والے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہوں گے پھر ان آیات سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا تھا اب پھر اس کا بقیہ بیان کیا جا رہا ہے درمیان میں جملۂ معترضہ کے طور پر اللہ کی توحید اور اس کی قدرت و طاقت کو بیان کیا گیا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے وعظ کا حصہ ہے جس میں انہوں نے توحید و معاد کے اسبات میں توحید و ماد کے اس بات میں دلائل دیے ہیں جن کا کوئی جواب جب ان کی قوم سے نہیں بنا تو انہوں نے اس کا جواب ظلم و تشدد کی اس کارروائی ظلم و تشدد کی اس کارروائی سے دیا جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اسے قتل کر دو یا جلا ڈالو چنانچہ انہوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے اس میں پھینک دیا پھر یعنی اللہ نے اس آگ کو گلزار کی صورت میں بدل کر اپنے بندے کو بچا لیا جیسا کہ سورہ انبیاء میں گزرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَقَالُ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّا وَدَّتَّ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ اور ابراہیم نے کہا تم نے اللہ کے سوا جن بتوں کو معبود ٹھہرا لیا ہے جن بتوں کو معبود ٹھہرا لیا ہے تو یہ محض تمہاری آپس کی دنیا کی دوستی کی وجہ سے ہے پھر روز قیامت تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے ایک دوسرے پر لانت بھیجے گا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والے نہ ہوں گے فآمن له لوط وقال انني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم پھر ابراہیم پر لوط ایمان لایا اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں بلا شبہ وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب دیے اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی دیا اور بلا شبہ اور اخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوگا ولوط ان اذ قال لقومه انکم لتاتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمين اور ہم نے بھیجا لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا بیشک تم ایسی فحاشی مطلب بدکاری پر اتر آئے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی انکم لتاتون الرجال وتقتعون السبيل وتاتون في ناديكم المنکر کیا تم لوگ مردوں کے پاس جنسی تسکین کے لیے آتے ہو اور تم رستے کاٹتے ہو اور تم اپنی مجلسوں میں برے کام بے حیائی کرتے ہو پھر ان کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اللہ کا عذاب لے آ اب چلتے ہیں نا آیات کی تفسیر کی طرف یعنی یہ تمہارے قومی بت ہیں جو تمہاری اجتماعیت اور آپس کی دوستی کی بنیاد ہیں اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو تو تمہاری قومیت اور دوستی کا شیرازہ بھکر جائے گا بکھر جائے گا پھر یعنی قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار اور دوستی کی بجائے ایک دوسرے پر لانت کرو گے اور تابع متبوع کو ملامت اور متبو تابع سے بیزاری کا اظہار کریں گے پھر حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ پر السلام پر ایمان لائے حضرت لط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اس کے بعد ان کو بھی صدوم کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور بعض کے نزدیک حضرت لوت علیہ السلام نے اور بعض کہتے ہیں دونوں نے ہی ہجرت کی یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوت علیہ السلام کے لیے اپنے علاقے کوثہ میں جو حران کی طرف جاتے ہوئے کوفے کی ایک بستی تھی اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو گئی تو وہاں سے ہجرت کر کے شام کے علاقے میں چلے گئے تیسری ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارا تھیں پھر یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام ہوئے جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی اور انہی میں سارے انبیاء ہوئے اور کتابیں آئیں آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی ہوئے اور آپ پر قرآن نازل ہوا پھر اس اجر سے مراد رزق دنیا بھی ہے اور ذکر خیر بھی یعنی دنیا میں ہر مذہب کے لوگ عیسائی یہودی وغیرہ حتیٰ کہ مشرقین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور مسلمان تو ہیں ہی ملت ابراہیمی کے پیرو ان کے ہاں وہ محترم کیوں نہ ہوں گے پھر یعنی آخرت میں بھی وہ بلند درجات کے حامل اور زمرۂ صالحین میں ہوں گے اسی مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ سورہ نحل آیت نمبر 122 پھر اس بدکاری سے مراد وہی لیواتت ہے جس کا ارتکاب قوم اللوت علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے کیا جیسا کہ قرآن نے سراحت کی ہے پھر یعنی تمہاری شہوت پرستی اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ اس کے لیے طبعی طریقہ تمہارے لیے ناکافی ہو گیا ہے اور غیر طبعی طریقہ تم نے اختیار کر لیا ہے جنسی شہوت کی تسکین کے لیے طبعی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں سے مباشرت کی صورت میں رکھا ہے اسے چھوڑ کر اس کام کے لیے مردوں کی دوبر استعمال کرنا غیر فطری اور غیر طبعی طریقہ ہے پھر اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ آنے جانے والے مسافروں نو واردوں اور گزرنے والوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کر تم زبردستی پکڑ پکڑ کر تم ان سے بے حیائی کا کام کرتے ہو جس سے لوگوں کے لیے رستوں سے گزرنا مشکل ہو گیا اور لوگ گھروں میں بیٹھے رہنے میں آفیت سمجھتے ہیں دوسری معنی ہے کہ تم آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے اور قتل کر دیتے ہو یا ازراہ شرارت انہیں کنکریاں مارتے ہو تیسرے معنی کیے گئے ہیں کہ سر راہ ہی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس سے وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں ان تمام صورتوں سے رستے بند ہو جاتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک خاص سبب کی تعین تو مشکل ہے تاہم وہ ایسا کام ضرور کرتے تھے جس سے عملاً رستہ بند ہو جاتا تھا قطع طریق کے ایک معنی قطع نسل کے بھی کیے گئے ہیں یعنی عورتوں کی شرم کو استعمال کرنے کی بجائے مردوں کی دوبر استعمال کر کے تم اپنی نسل بھی منقطع کرنے میں لگے ہوئے ہو بحوال فتح القدیر پھر یہ بے حیائی کیا تھی اس میں بھی مختلف اقوال ہیں مثلاً لوگوں کو کنکریاں مارنا اجنبی مصارف مسافر کا استحضاء و استخفاف اجنبی مسافر کا استحزا و استغفاف مجلسوں میں پاد مارنا ایک دوسرے کے سامنے اغلام بازی شطرنج وغیرہ قسم کی کمار بازی رنگے ہوئے کپڑے پہننا وغیرہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی بعید نہیں کہ وہ یہ تمام ہی منقرات کرتے ہوں پھر حضرت لوت علیہ السلام نے جب انہیں ان منقرات سے منع کیا تو اس کے جواب میں کہا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں رب القوم لوت نے کہا اے میرے رب فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما ولمّا جاءت اہل هذه القرية إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ اور جب ہمارے قاصد مطلب فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس بستی مطلب صدوم والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں بلا شبہ اس بستی والے ظالم ہیں قال ان فيها لوط قانون نحن اعلم بما فيها لننجينه واهله الا ام راته كانت من الغابرين <تصفيق> ابراہیم نے کہا بیشک اس میں تو لوط بھی ہے انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی اس میں ہے یقینا ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی لب بهم بهم كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ اور جب ہمارے قاصد لود کے پاس آئے تو ان کے آنے کی وجہ سے غم زدہ ہوا اور ان کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ ہوا اور فرشتوں نے کہا تو مت ڈر اور مت غم کھا بلا شبہ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں سوائے تیری بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے بے شک ہم اس بستی والوں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی جب حضرت لط علیہ السلام قوم کی اصلاح سے نا امید ہو گئے تو اللہ سے مدد کی دعا فرمائی پھر یعنی حضرت لط علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی گئی اور اللہ تعالی نے ہلاک کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی بتلایا کہ ہم لط علیہ السلام کی بستی ہلاک کرنے آئے ہیں پھر یعنی ہمیں علم ہے کہ اخیار اور مومن کون ہیں اور اشرار کون پھر یعنی ان پیچھے رہ جانے والوں میں سے جن کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا جانا ہے وہ چونکہ مومنہ نہیں تھی بلکہ اپنی قوم کی طرف دار تھی اس لیے اسے بھی ہلاک کر دیا گیا پھر سی ابیہم کے معنی ہیں ان کے پاس ایسی چیز آئی جو انہیں بری لگی اور اس سے ڈر گئے اس لیے کہ لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کو جو انسانی شکل میں آئے تھے انسان ہی سمجھا اور اپنی قوم کی عادت بد اور سرکشی کی وجہ سے ڈرے کہ ان خوبصورت مہمانوں کی آمد کا علم اگر انہیں ہو گیا تو وہ ان سے زبردستی بے حیائی کا ارتکاب کریں گے جس سے میری رسوائی ہوگی باق ابھی ذرعا یہ کنایا ہے آجزی سے جیسے باقت یدہ ہاتھ کا تنگ ہونا کنایا ہے فکر سے یعنی ان خوش شکل مہمانوں کو بدخصلت قوم سے بدخصلت قوم سے بچانے کی کوئی تدبیر انہیں نہیں سوجھی جس کی وجہ سے وہ غمگین اور دل ہی دل میں پریشان تھے پھر فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام کی اس پریشانی اور غم و حزن کی کیفیت کو دیکھا تو انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ کو خوف اور حزن اور کہا کہ آپ کوئی خوف اور حزن نہ کریں ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں ہمارا مقصد آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سوائے آپ کی بیوی کے نجات دلانا ہے پھر اس آسمانی عذاب سے وہی عذاب مراد ہے جس کے ذریعے سے قوم لوت کو ہلاک کیا گیا کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو زمین سے اکھھیڑا آسمان کی طرف بلندیوں تک لے گئے پھر ان کو ان ہی پر الٹا دیا گیا اس کے بعد کنگھر گھر پتھروں كی بارش ان پر ہوئی اور اس جگہ کو سخت بدبودار بحیرۂ جہیل میں تبدیل کر دیا گیا بہوال تفسیر ابنِ كسیر اس کے بعد کنگھر گھر پتھروں كی بارش ان پر ہوئی اور اس جگہ کو سخت بدبو دار بحیرہ مطلب جھیل میں تبدیل كر دیا گیا بہوال تفسیر ابنِ كثیر